بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد و علی آل سيدنا مولانا محمد و بارک و صلیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذل جلال و الاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اج کے سبق کے اندر ہم مفصادات صلات یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق مختصرا گفتگو کریں گے نماز کو توڑنے والی اشیاء میں سے پہلی چیز ہے کلام کرنا کلام چاہے بھولے سے ہو چاہے جان بوجھ کر ہو خطان ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جاگتے ہوئے ہو یا نماز کے اندر ہی سو جاتا ہے اور نیند کی حالت میں کلام ہو جس طرح کا بھی کلام کرے گا نماز کے اندر کلام کرنا مفصد سلاط ہے اور اسی طرح کسی شخص کو چھینگ آئی ہے اور اس نے الحمد للہ پڑھا اور اس نے جواب کے طور پر یرحمک اللہ کا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کوئی شخص نماز سے بہر دعا کر رہا تھا اور اس کی دعا پر اس نمازی نے آمین کہہ دی تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح اذان ہو رہی تھی اور اس نے نماز کے اندر اذان کا جواب دے دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح خوشخبری کی کوئی بات سنی بشارت والی کوئی بات سنی اور اس پر اس نے الحمد کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی رانج کی کوئی خبر سنی اور اس نے انا علّہ وا عراج پڑھ دیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کوئی عجیب خبر سنی اور اس نے سبحان پڑھ دیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کسی چیز کو زمین پر گرتے دیکھ کر اس نے بسم اللہ پڑھ دیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور ناگوار خبر سن کر اس نے لا حول ولا قوت اللہ پڑھ دیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور رنج یا غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے درد کی وجہ سے اف ہے اس طرح کے کلمات کہہ دیے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح دنیاوی رنج اور مصیبت میں یا دنیاوی غرض کے لیے آواز کے ساتھ رونے لگ گیا۔ تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی ہاں اگر خوف خدا میں اور آخرت کی خوف میں گریو زاری کرتا ہے اس میں اگر الفاظ پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح نماز کے اندر کھانسنا جس سے الفاظ پیدا ہو جائیں اگر بغیر عذر کے یعنی کھانسنے کی حاجت نہیں تھی تو اب اگر کھانستا ہے اس طرح کے الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر عذر کے طور پر ہے یعنی تلاوت ممکن نہ تھی اس طرح کھانسی آ رہی تھی گلے کے اندر خراش پیدا ہو رہی تھی تو تلاوت کو درست کرنے کے لیے اس نے کھانسی کی ہے اب اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دیا یعنی نماز پڑھ رہے تھے اس کا امام اسے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دے دی دیا تو اس بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح امام کا غیر مقتدی سے لکمہ لینا اس سے امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی امام لقمہ لیتا ہے لیکن لکمہ دینے والا جو شخص ہے وہ نماز کے اندر شریک نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر بچوں سے منزل جب یاد کراتے ہیں نا تو ایک بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں کہتے ہیں تو پڑھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے قاری صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں اور لکما دیتے ہیں اس طرح اگر لکما دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لکمہ قبول کرے گا تو بلکہ بعض دیاتوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ سامع نہیں مقرر کرتے ایک بندہ تراوی پڑھاتا ہے اور پیچھے ایک قرآن پا کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور بتاتا رہتا ہے اس طرح لکمہ قبول کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح اگر مقتدی نے غلط لکمہ دیا تو غلط دیتے ہی مختدی کی نماز ٹوٹ جائے گی اب اگر اس لقمے کو امام قبول کرے گا تو امام کی نماز بھی ٹوٹے گی اور جب امام کی نماز ٹوٹے گی تو سب کی ٹوٹ جائے گی مثلا تادا اولہ بھول کر امام سیدھا کھڑا ہو گیا جب مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو اب چونکہ وہ فرض پر پہنچ چکا ہے واجب اس سے رہ گیا اگرچہ لیکن واپس لوٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہے چونکہ وہ فرض کے اندر آ چکا ہے اور واجب اس سے چھوٹ گیا ہے تو فرض کو چھوڑ کر یہ واجب کی جانب نہیں لوٹ سکتا اب اگر مقتدی نے پیچھے سے لکمہ دے دیا واپس لوٹنے کا تو جیسے ہی وہ لکمہ دے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اب اگر اس کے لکمے کو امام قبول کر لیتا ہے تو امام کی بھی ٹوٹ گئی جب امام کی ٹوٹی تو سب کی ٹوٹ گئی اسی طرح ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور مسدات سلاد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر میں تلفظ کی کوتاہی کی مثلا اللہ اکبر میں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر پڑتا ہے اول پڑھ دیتا ہے یا اکبر کے بجائے اکبار پڑھ دیتا ہے حمزہ پر کھڑی زبر پڑنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اکبر کے با پر کھڑی زبر پڑنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح قرات کے اندر فو غلطی ہو گئی ہے جس سے معنی بدل جاتا ہے تو اس طرح بڑی غلطی یعنی معنی کے اندر تبدیلی لانے والی غلطی سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز کے اندر کوئی ایسی دعا کرتا ہے ایسی حاجت طلب کرتا ہے جو حاجت بندوں سے طلب کی جا سکتی ہے مثلا کسی سے پیسے مانگے جا سکتے ہیں اب اللہ تعالی سے دعا کے طور پر پیسے مانگتا ہے یا کسی سے کہا جاتا ہے کہ میرا نکاح کرا دے اب اللہ تعالی سے کہتے ہیں اللہ مذہبی فلاں تو اس طرح دعا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے اندر کہ لگا کر انسا ہے یعنی اتنی آواز سے انسا ہے کہ دائیں بائیں نمازگیوں تک آواز پہنچ گئی ہے اب اگر یہ بالغ ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی اگر بالغ نہیں تھا بالغ تھا تو نماز ٹوٹے گی اور اسی طرح دیہ کے ساتھ انسا ہے کہ اتنی دور تک تو آواز نہیں گئی لیکن خود اس کو آواز سنائی دے رہی ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز کے اندر برہ نہ ہو جانا یعنی وہ آزاد جن کو چھپانا فرض تھا ان آزاد میں سے کسی عضو کا چوتھائی کھل گیا ہے اور ایک رکن کے مقدر یعنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس عزو کا چوتھائی کھلا رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز کے اندر پاگل ہو گیا یا بےہوش ہو گیا یا جنبی ہو گیا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح زخم کے اوپر پٹی بندی ہوئی تھی اور زخم درست ہونے کے بعد وہ پٹی گر گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز فجر پڑھ رہا تھا سورج طلوع ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اثر کی اگر نماز پڑھ رہا تھا سورج غروب ہو گیا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے اب نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اسی طرح امام نماز پڑھا رہا تھا کسی حادثہ کی بنا پر اس نے کسی کو خلیفہ بنایا اگر نا اہل بندے کو خلیفہ اس نے بنا دیا جو امام بننے کا اہل نہیں تھا تو اب اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کوئی شخص ننگے نماز پڑھ رہا تھا کپڑے پر قادر نہیں تھا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے پر قادر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کوئی بندہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا رکوع اور سجدے پر قادر ہو جاتا ہے تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کسی شخص نے موزوں پر مسا کر رکھا تھا اور دوران نماز موزے کے مسا کی مدت پوری ہو گئی ہے تو اس طرح بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کسی شخص نے تیمم کیا ہوا تھا تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور پانی پر قادر نہ تھا اس وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا کسی وجہ سے بھی قادر نہ تھا اب نماز کے اندر قدرت ہو گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز کے اندر کسی چیز کا کھانا پینا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے حتیٰ کہ اگر دانت کے اندر کوئی چیز تھی اس کو وہ اگر نگلتا ہے اور وہ چنے کے برابر ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر چنے سے کم ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح نماز کے اندر عمل کثیر کرتا ہے تو عمل کثیر کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی عمل کثیر کے بارے میں ہمارے فقائے کرام نے فرمایا عمل کثیر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کیا جائے کہ دور سے دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے تو ایسا عمل کثیر کرنا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا کوئی بچی بچہ چھوٹا آ کے اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے یا یہ اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس طرح نماز نہیں ٹوٹے گی ہاں اگر اس کے کپڑے پلیت تھے اس کو پلیتتی لگی ہوئی تھی تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کوئی بچہ آتا ہے اور عورت اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بچہ اس عورت کے پستان کو چوس لیتا ہے دودھ نکل آتا ہے تو اس طرح اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح عورت اگر مرد کے محاذی ہو جاتی ہے بالکل سیدھ میں ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہی نماز کے اندر شریک تھے یعنی تحریمہ کے اعتبار سے جو ایک ہی نماز تھی یعنی ایک ہی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے ان عورتوں کی نیت بھی کر رکھی تھی یعنی محاذی ہونے والی جتنی بھی شرائط ہے وہ ساری کی ساری شرائط پائی گئی تو اب مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے